بسم اللہ صحمد الرحمۃ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک میں مکتبہ حضرت سکن عمل السلام موجود خران اور باقی تمام مسلم خران کو بھی سلام حاصل کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس جو ہے باب الحاجہ درس نمبر دست جو ہے شروع ہو چکا ہوا اس میں Uh, اس کے شکل احمد باشد نے جو تجمہ کیا اس کے سفر میں ایک سو سے شروع ہو رہا ہے تو <coughs> اس میں درس نمبر دس ہے آج کے درج جو ہے کل ہم نے طواف کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا اور جو بھی شخص مکے میں داخل ہوں گے تو اس کو احرام کے بغیر داخل نہیں ہوتی نہیں ہو سکتی ہے ہاں لتا ایک بار شاخ بیمار ہو یا بار بار داخل ہوتا ہو تو اس کے لیے استثناء ہے یہ بیان ہوا تھا آج جو ہے طواف کے بعد اب طواف آپ نے پورا کر لیا کہ مکہ کعبہ کے گرے سات دفعہ چکر اس کے بعد مکہ آخر ہے اور ہر دفعہ کوشش یہ کریں حضرہ سود کو چمیں اگر موقع ہو تو ورنہ دور سے اشارہ کریں ہاتھوں کو چمیں اور آخری دفعہ جب آپ حضرا پہ پہنچیں گے آخری چکر میں تو بھی حضرت سود کو چمنے کی کوشش کریں اگر موقع ملتا ہے تو کسی مسلمان کو تکلیف دیے بغیر ورنہ ہاتھوں کو دور سے اشارہ کریں بسم اللہ ابر پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو چمیں اس کے بعد آپ کا پھر مقام ابراہیم پہ آ کے خود اسی کے پاس یا اس کے نزدیک یا حرم میں کہیں بھی آپ دو رکھا مسجد الحرمین دور خر الحرم نماز جو تھر طواف کا حصہ ہوتا ہے وہ پڑھیں اس کے بعد جو ہے آپ آپ زمزم وغیرہ پئیں تو آپ کا طواف جو آپ کے عمرے کا طواف ہوگے اب آگے بچ اس میں جو ایک نقطہ یہاں کل فرمایا تھا کہ توافِ قدوم وہ مستحب المً قدم لال مکہ تو ایک توافِ قدوم اصل میں جو میں نے اور باقی بیہسلام کی فکر سب متعلق کیا تو یہ جس طرح ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا تو دو رکعت تہ یہ مسجد نفل کے طور پر پڑی جاتی ہے عام مسجدوں میں دنیا کے تو کعبہ پہ جب آپ جاتے ہیں اور وہ بھی کعبے سے دور جگہوں سے آتے ہیں مکے سے دور جگہوں سے ہیں دنیا کے دو دو نقات سے حرم سے باہر سے لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے دو ایک طواف ہے قدوم کے نام سے جو ہے ایک نفل طواف ہے ایک نفل طواف ہے جس میں صرف طواف ہوتی ہے طواف ہوتی ہے اور چار سات دفعہ چکر اور پھر دو رکھا تھا نفل پر لیے یہ توف قدوم ختم ہو جاتی ہے اس میں صحیح نہیں ہے خود طوف قدوم کے اندر صحیح نہیں ہاں جی تو یہ طواف اردو میں لیکن یہ جو ہیں اس فقرے کے حیثیت سے طواف ہے اچھا لوگ جو حج تمتو کرتے ہیں یا حج کران کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ تواف ہے حج کران کرنے والے ہیں وہ بھی باہر سے آنے والوں کے لیے ہے اور حج تماتوں والا بھی ہے باہر سے آنے والوں کے لیے تو ان کے لیے یہ تواف مستحب ہے نفل کے طور پر ہے یہ تواف مستحب طواف ہے واجب نہیں ہے یہ تواف ہاں یہ کیا چاہ کرنا چاہیں کریں نہ کرنا چاہیں نہ کریں چاہ لیکن اس طواف کے کرنے سے آپ کے عمرے کا جو عمرے کے جو صحیح ہے وہ بعد میں ساخت نہیں ہوتی ہے جی ایک نفل ہے عمرے ہر عمرے کے اندر ایک طواف ہے اور ایک صحیح ہے چاروں اُس میں رکن ہے پہلے احرام باندھنا پھر طواف کرنا پھر صحیح کرنا پھر بال تھوڑا چھوٹا کرنا خواتین کے لیے تو ایک دو انچ چھوٹا کریں گے یا جو ہے مردوں کے لیے گنجا کرنا یا ساتھ چھوٹا کریں تھوڑا سا وہ ان مردوں کے لیے تو یہ چار ارکان ہیں تو وہ طواف ہے وہ اگر وہ آپ کے عمرہ جب واجب ہے ہاں جی یا عمرہ تو وہ عمرے کا ہی رکن ہے تو اس طواف کے کرنے سے عمرے کا اپنا جو طواف ہے وہ ساخت نہیں ہوتے عمرے کا اپنے چار رکن الگ سے پورا کرنا ہے ایک نفلی طواف ہے جس طرح میں پہنچیں تو نفل کے دو و رکھتے ہی مسجد ہیں کعبے پہ پہنچتے ہیں تو ایک طواف کرتے ہیں وہ بھی دور سے آنے والوں لوگوں کے لیے ہیں ہاں جی باقی سب کے لیے نہیں وہ بھی جو ہے یہ تواف بھی ان لوگوں کے لیے جو حج کو آتے ہیں ہاں جی حج کو آنے والوں کے لیے یہ تواف ہے اور اگر کوئی صرف عمرہ مفردہ کے لیے آتے ہیں ہاں سال میں مختلف ضلع میں ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی اس طواف کا ذکر نہیں ہے ان کے لیے یہ استواف کا ذکر نہیں ان کے لیے طواف قدم مستحب میں نہیں آتا ہے اب آگے جو ہے آپ کے طواف ہوگے تواف کے ہو بعد آپ چونکہ آپ کا عمرہ ہے پھر لان جی ہم عمرہ کی بات کریں لہذا آپ آپ میں جو ہے وہی حضرات سب کے سیر میں ہاں جی صبح بدھتے ہیں اسی سیر میں آپ باہر نکلیں گے تو سامنے صفحہ کی پہاڑی ہے ہاں جی تو یہاں بھی شاست فرماتے ہیں فیحرجروج الاصف پھر آپ صفحہ کی پہاڑی کے طرف نکلیں گے ہاں جی صفحہ پہ تھوڑا سا پہاڑی نمایاں ہیں لیکن چھت لگا ہوا ہے نمایاں ہیں لیکن مروہ پہ پہاڑی آپ کے پاؤں کے نیچے آئے گا اس میں چڑھنے کا مفہوم چندن واضح نہیں ہوتی تو فرماتے ہیں آپ نکلیں گے صفحہ کی طرف وہی ادالے ہیں اور صفحہ کی پہاڑی پر آپ چڑھیں گے کہ کہنا ابھی قادر قامتین ایک قط کے برابر یعنی ایک پانچ چھ فٹ ہاں جی جو عام آدمی کے قط ہوتا ہے اتنا وہ اوپر چڑھیں گے تو ابھی اس میں اوپر جو ہے وہ اوپر چڑھنے میں چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے جو پہاڑی پہ ابھی انہوں نے سنگ مرمہ لگا کے اب آرام سے اوپر تھوڑا سا جا سکتے ہیں اونچائی پہ تو پہلے زمانے میں جو پہاڑ پر چڑھنے والے کیفیت ابھی وہاں پر نہیں ہے ہاں جی مروہ پہ تو آلریڈی نہیں اس کے سر پہ ہی آپ پہنچ جاتے ہیں ہاں جی تو حرماتین بے قادر کا متین ایک کعو ایک قد کے برابر اوپر چلیں اور اکثر ہے یا اس سے زیادہ اگر موقع میسر ہو تو اس کے بعد جو ہے صبح کے پہاڑی کے سامنے دروازہ ہے مین گیٹ ہے اس کے سامنے بالکل کعبہ نظر آتا ہے تو اگر نظر نہ بھی آ جائیں تو پھر وہاں سے آپ نے کعبے کی طرف رخ کر کے وہی اشاء القبلہ حرماتین قبل کی ترف رخ کرے گا اس کے بعد اب اس چلنا شروع کرنے سے پہلے قابل ترخ کریں گے ویو قبر اللّہ اکبر پڑھیں گے ویو حلٰ لَا لَا اللّہ پڑھیں گے یہ آپ کی مرضی ہے جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں ویو صلی علنبی عَلَ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک پہ دھوپ بھیجیں گے جتنی دفعہ آپ بھیجنا چاہیں بھیجیں اس کے بعد جو ہے تکبیر پڑھنے کے بعد اللہ تحلیل پڑھنے کے بعد شریف پڑھنے کے بعد جتنی تعداد میں آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں پھر کوئی تعداد محدود نہیں ہے پھر وہی تو اللہ تو اللہ تعالیٰ لہاجت ہے پھر وہیں سے کعبے کی رکھ کر کے خوب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنی حاجتوں کے لیے گناہوں کی موفرت کے لیے ہاں جی اپنی حاجات براری کے لیے اپنی دنیا کے لیے احراد کے لیے اپنے تمام رشتہ داروں کی تمام مسلمانوں کے لیے پوری امت کے لیے تمام انبیاء الٰہی ان کی امتوں کے لیے دعا کریں جتنے آپ دعا کر سکتے ہیں کیونکہ حقیقت میں عظائ گرامیہ آپ دوا کے دوران بھی آپ نے دعا ہی کرتے پھرنا ہے صفا مروہ میں بھی آپ نے صفحہ پر بھی اتنا مروہ پر بھی آپ نے دعا ہی کرنے ہے جی اور چلتے ہوئے بھی دعا ہی پڑھنا ہے ہاں جی اس میں دعائیں کرنا ہے تو اس میں دعا میں قید نہیں ہے آپ کچھ بھی دعا پڑھیں لیکن کے لیے ہماری دعائیں صوفیہ ہے وہ پورا پڑھ سکتے ہیں عصریۂ پورا پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کو عربی دعائیں نہیں آتا اپنی زبان میں اپنی زبان میں اللہ سے باشِ طلب کریں کسی بھی زبان میں اللہ کسی زبان کے قید میں نہیں تھوڑے ماتے ہیں وہی تو اللہ اللہ تعالی سے دعا کریں حاجتیں اپنی دنیاوی قریبی حاجت کے لیے تو پھر جو ہے یہ دعا کرنے کے بعد ابھی جیا صفحا پہ پڑی پہ چڑھا اللہ کی تعیاد کیا تہذیب کبیر پڑھا لال پڑھا درف پڑھا دعا کیا جی برکھے کیونکہ جو پہلی دفعہ پہنچتے ہیں نا آپ کا دل تھوڑا سا تیار ہوتا ہے دعاؤں کے رے خلوص ہوتی ہیں ہاں جی ایک تڑپ ہوتی ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں فائدہ اٹھائیں جلدی آتے نے آپ نے جب عمرے کے لیے جلدی جلدی عمرے کو نمٹانے کی کوشش نہیں کریں اور وہ پانچ گھنٹہ ہو گیا تو کیا فرق ہوا اللہ سے اللہ نے آپ کو بلا کے لے گئے نا اللہ نے آپ کو بلا کے لے گیا ہمارے گناہیں بشوانے کے لیے ہیں جی ہمیں کچھ سے دینے کے لیے بلا کے لے اللہ خود نے مالد والا دیکھے ہمیں بلا کے لے گئے تو وہاں جتنا ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں دعاؤں کے لیے دے دیں فرمائیں پھر دعا کرنے کے بعد پھر اب آپ کا عمر صحیح شروع ہوتی ہے تو صبح معن حضیرہ پھر آپ اتر آئیں ناول مروا مروا کی طرف ہیں جی چونکہ جو ہے آپ صفحا سے مروا کی طرف جائیں گے تو دائیں طرف سے جائیں گے پھر مروہ پہ پہنچنے کے بعد پھر صفا کی طرف واپس آئیں تو بائیں طرف سے آئیں گے ہاں جبھی تو انہوں نے بازار روٹ بنایا ہوا ہے صفحہ سے مروہ جانے کے لیے ایک طرف ہے اور واپس آنے کے لیے بھی ایک طرف ہے بیچ میں معذور لوگوں کے لیے ویل چیئر وغیرہ چلنے کے لیے راستہ بنایا ہوا ہے تو آرام سے آپ جو ہے جائیں گے صفا کے مروہ کی طرف تو پھر میں بھئی چل پڑیں گے اللہ حیاتی یعنی نارمن حالت میں البتہ جنہیں نے سائی کرنے سے پہلے یعنی ادھر مروا کی طرف رخ کرنے سے پہلے پہلے ہم نے سائی کی نیت کرنا ہے اپنی طواق کے سائی کی نیت کرنا ہے علّن عرید السایہ ساعمرتِ بین صفح و مروا علام مر عمر کی سائی کی نیت کرتا ہوں ارادہ کرتا ہوں صفحہ مروا کے درمیان صاف اشوات چکر میں فیاسر حالی و تقبا الامنِ علم ال کو آسان کرے مجھ سے قبول کرے یہ عمرے کے سائی کی نیت ہے ہاں جی جو ابھی ادھر سامنے نہیں ہے بے ناسانی کے لیے کو بتا دیں اس کے بعد پھر آپ چلنا شروع کریں نیچے اتار کر سمعین حضرت پھر آپ اتر آئیں ناول مروہ مروا کی طرح اور ویم سے آپ چلیں ہیں یعنی اپنی نارمن حالت پہ پھر مروہ کے بیچ میں ہاں جی مروہ کے بیچ صفا مروہ کے بیچ کے جو میدان اس میں بیچ میں دو جگہوں پر صبد بتی لگا ہوا ہے پہلے زمانے میں وہاں دو ستون لگایا ہوا ہاں جی اور اب مینار جیسا اور ابھی سبز بتی لگا ہوا ہے پوری پوری جو ہے اس, اس میدان میں تو اب نے ان دو سے سبز بتی کے درمیان میں تھوڑا سا تیز چلنے وہ بھی مردوں کے لیے حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے نا فل مروت ویم شیعہ اور چلیں علاحیت نامن حالت فیضہ بلغلہ جو فلوادی جب وہ اس وادی کے بیچ میں پہنچیں جو اس زمانے میں ابھی تو وادی کا ہمیں سمجھ میں آئے گا ہاں جی ابھی تو سنگ مارما لگا ہوا ہے اے سی لگا تو وادی کہاں سے سمجھ میں آئے گا ہاں جی تو وہ پورے سابقہ جو حالتیں جو سیاست کے دور میں تھا وہ اپنی طویع حالت پہ تھا ابھی تو میں کافی تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں بعد انہوں نے وہاں پر نشانی لگا ہوا ہے سبز بتیاں اسی سے اپنی اس دو سبز بتی کے درمیان وہی وادی تھا جو وادی وادی کے میں تو شا بین المیلین الاخرین اب تھوڑا تیز چلیں گے سا تیز چلیں گے بین المیلین میلین وہی ہے جو دو, دو بروش بنایا ہوا تھا پہلے زمانے میں دو ستون بنا تھا دو سبز ستون اس زمانے میں آج کل دو سبز دو جگہوں پر سبز بتیاں لگا ہے پورا اس جگہ پہ سائن نسبتاً تیز چلیں گے ہاتھ یہاں تک یہ آتیل مروا تھا ماروات پہ, پہ پہنچیں گے زیادہ دور نہیں صفحہ مروا ہاں جافیا سادہ اعلی ہاں پھر آپ ماروا پھر چڑھیں گے آلیہ مروا پہ ہم کتنا چڑھیں گے کما جتنا سا سادھا آپ چڑھا تھا اعلیٰ صفحہ صفح پہ نے ایک کر دیا اس کے درد سے تھوڑا زیادہ لیکن یہاں اب چڑھنے کے موضوع نہیں آپ آٹومیٹیکلی صفحہ کی پہاڑی کے اوپر ہی پہنچ جاتا ہے پہاڑی آپ کے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے وہ یہ فالا پھر یہاں پر بھی انجام دے دیں کماں فالا جیسے آپ نے انجام دیا تھا پہلے صفا مروا صفا پہ وہاں کیا کیا تھا پہنچ کر آپ نے دو تکبیر پڑھا تھا لا اللہ پڑھا تھا دروشریف پڑھا تھا دعائیں کیا تھا یہاں بھی یہی چیزیں کریں گے اب صبح مروہ پہ پہنچا آپ سب پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں جی اللہ عبر پڑھیں گے لا اللہ پڑھیں گے دروشریف پڑھیں گے پھر جی بھر کے دعا کریں گے کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر اس کے بعد دعا جو ہیں پھر دو پھر چلنا شروع کریں گے سا کی طرح فرماتے جب آپ نے صفحات سے صفحا پہ دعا کیا پھر چڑھ پر مروا پہ مروا پہ در شریف اللہ اللہ علیہ والا اور دعائیں کیا تو پھر آپ کا ایک چکر ختم ہو گیا صفحہ سے جا کے مروہ پہ, پہ پہنچا تو ایک چکر ختم ہو گیا تو آپ فرمایا وہ حاضر شوتن یہ ایک چکر ہو گیا ہاں آپ کے صحیح کا فیصل آپ صحیح کریں گے اسی طرح سب اداش خواتین کل چار کل سات چکر کل سات چکر الافتتاح اس کی ابتدا من نے صفحہ سے ہوگا یہ سب نے پل کے اختتام جو ہے ال المروہ مروہ پہ ہوگا لاغیر اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں بس یہی طریقہ ہے اب آپ کے یہ ساتھ چکر مروا پہ آپ کا ختم ہو اس پہ آخری دعائیں کریں گے اور ہر دفعہ آپ نے یہی کرنا ہے صفحا پہ دعا کرنے دعا ختم ہو گئی پھر مروا کی طرف آنا ہے مروا پہ دعا کر لیں دروش پننا لالا پننا لوور پننا دعائیں کرنا پھر مروا کی طرف آنا ہر دفعہ دونوں جگہ پہ دعائیں بھی کریں گے بیچ میں راستہ چلتے ہوئے بھی دعائیں کریں گے ہاں جی اور دو سبز میلوں کے درمیان تھوڑا تیز چلیں گے یہ تیز چلنے کا حکومت مردوں کے لیے بعد میں آپ گے سب میں انکان متمدن فرماتے ہیں اگر آپ حاجت تمتوع کرنے والا ہیں تو یکسر من منشاء کیوں اب آپ کا عمرہ ختم ہو گیا لہذا جو ہے آپ کم کریں گے اپنے سر کے والوں کو چونکہ یہاں پر سر منڈانا واجب نہیں ہے قصر کریں چھوٹا کریں کافی عورتوں کے لیے ویسے ہی ایک دو اینچ کاٹنا ہے انہوں نے تو گانجا کرنا ان کے لیے جائز ہی نہیں فیاح رجو مین احرام تو آب پھر آب نکال آئیں گے احرام عمراتی آپ کے عمرے کے احرام سے آپ نکال آئیں گے ہاں جی اور پھر آٹھ دل ہاں تک کیا انتظار کریں گے فیاہی جب آپ عمرے سے نکال آیا سر چھوٹا گیا نہاد کے جو ہے اپنے پارسانی لباس پہن لیا اور جس ملک کا ہے نارمل لباس میں آ جائے گا احرام اتار دیں گے آپ کا عمرہ کلیئر ہو گیا چار رکن آپ کا پورا ہو گیا فیاحی اللّہ آپ اس بندے کے آب احرام سے نکال آیا حلال ہو جائے گا کل وہ تمام چیزیں وہ چودہ چیزیں پوری من جو حرام ہوا تھا آپ پر بے احرام احرام پہننے کی وجہ سے اس کے بعد تو یہ آپ کا عمرہ کلیئر ہو گیا چھو عمرہ ہو گیا اس کے بعد اب آپ کے حج شروع ہو جائے گا تو حج کے لیے جو ہے اب آپ نے آٹھ جلح جا کو آپ نے پھر حرام سے جو ہے آپ کے مساو خانے سے حرم کے پاس جا کے یا حضرات بھی جہاں بھی موقع ہو وہاں سے آپ نے دوبارہ احرام پہنا ہے ہاں جی آر جلحات جا کے صبح کی نماز کے بعد پھر آپ نے آگے مینا جانا ہے اب آپ کے ہش کے عملیات کے لیے تو یہ بات انشاءاللہ ہم کل کے درست میں شروع کریں گے